دیکھیے فجر کی جب اذان ہو جائے یا وقت شروع ہو جائے اور اسی طرح عصر کا وقت شروع ہو جائے اور اذان ہو جائے تحت یا تحیط المسد یا تحیۃ الوضو چونكہ یہ نفل ہیں اور ان اوقات میں نفل نماز نہیں پڑھی جائے گی ظہر میں عشاء وغیرہ میں مغرب میں تو اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ ہمارا اس میں مذہب یہ ہے كہ اذان کے بعد میں بالکل وقفہ نہ کیا جائے اور اللہ اس کے کوئی خاص ضرورت مثلا جیسے رمضان میں روزہ افطار کرنے کے بعد ایک عام لوگوں کی بھلائی میں ایک پانچ منٹ کا ہم انتظار کرتے ہیں تاکہ لوگ جمع ہو جائیں اور جماعت کثیر ہو جائے اور سب کو جماعت مل جائے اس کی بھلائی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایک وقفہ ہوتا ہے پانچ منٹ کا مغرب میں یہ جو ایک حدیث شریف میں ہے وہ ہمارے امام کے نزدیک وہ منسوخ ہے وہ یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد دو نفل پڑھے جاتے ہیں اب بھی بعض جگہ پڑھے جاتے ہیں لیکن ہمارے امام صاحب نے بڑے دلائل سے اس کو منسوخ قرار دیا اور اذان کے فوراً بعد متصل مغرب کی نماز ہونا چاہیے اس میں وقفہ نہیں ہونا چاہیے تو اس میں تحیت العدو اور تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے لہذا وہ دو اوقات فجر کے وقت میں اور عصر کا وقت جب شروع ہو جائے تو نہیں پڑھ سکتے میں نے سوال یہ کیا تھا المسجد اور اذان کے بعد پڑھی جا سکتی ہے اثر پہ پہلے اچھا ہاں یہ اور فجر اور میں تو نہیں پڑھ سکتے نہیں اثر میں نماز سے پہلے آپ پڑھ سکتے یعنی اثر نہیں پڑھی نہ سنتیں بھی پڑھتے ہیں اثر سے پہلے وہ بھی ایک طرح کے نوافل کے حکم میں غیر موقع دیں تو وہ فجر کا اور اس میں دھوکا ہو گیا بعد دو वो वो جو وہ طواف کے جو نفل ہیں اپنی نماز پڑھتے تو کیا بھی چاہیے ٹھیک ہے نا ہاں اب وہ کیا ہوا کہ وہ اثر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف کرے گا نا پھر نہیں پڑھ سکتا اس کو موخر کر دے بعد میں یعنی مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے وہ اور یہ اگر طواف کر کے گھر چلا جائے تو ہمارے امام کے نزدیک حرم کے باہر بھی وہ دو دو نفل جو ہیں وہ ادا ہو جائیں اور اس پر خدا نخواستہ کسی سے چھوٹ جائیں تو بظاہر مسائل میں اس کو واجب کہا گیا مگر اس پہ دم نہیں ہے اس لیے کہ نماز و نفل ہے لیکن وہ طواف کے واجبات میں سے ہے تو اس لیے اس پر دم نہیں ہوگا اور باہر بھی پڑھ سکتا